اب آجائے تموجن بھائی اب جناب تموجن بھائی نے اتنا ساتھ دیا ہے روم میں تو اب ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جناب یہ مائک پہ آئے اب سوال پوچھے اور آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سوالات جو ہے نا وہ سوانا بھائی کی طرح مختصر ہوتے جا رہے ہیں پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے جیسے وہ آتے ہیں نا ایک سوال پوچھنے کے لیے تو بیس پچیس تیس منٹ کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے سوال پوچھنا تھا تو کچھ اس طرح کی صورت حال ادھر بھی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ آئے تو بھائی بھائی بھائی بھائی لائے. السلام علیکم رحمتہ اللہ جی السلام علیکم حضرت میں حضرت خیر روح میں کوئی ہوتا نہیں تو ویسے ان کو ذرا تنگ کرتا ہوں حضرت قیامت قرب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں تو قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ قرب قیامت میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی مرد کم ہو جائیں گے تو حضرت دیکھیں مطلب میرا سوال یہ نہیں کہ میں کسی پہ جو ہے تنز کر رہا ہوں ایک مطلب جہاں پر عقل کی کمی کی مطلب کسی کو حوالہ دیا جاتا ہے نشانی بتائی جاتی ہے یا کسی کو مثال بنایا جاتا ہے تو عورت مطلب کتنا اگر بتایا جاتا ہے تب بھی عورت یا قیامت کے نزیک عورتوں کا بڑھنا اور مردوں کا کام یہ حضرت کیا ہے تھوڑی سی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے اس میں مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی مطلب مخالف سن جو ہے تو اس پہ کوئی ترس تنس کر رہا ہوں یا لیکن ایسے ہی بیٹھے مطلب ہر جگہ پہ انہیں کوئی وہ کیوں کیا جاتا ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت دیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ رضوان بھائی بھی آگے جناب وعلیکم السلام رضوان بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید خیریت سے ہوگئے ہیں ہاں بڑے اندے کیوں گئے اس کا جواب کیا تو اچھا دیکھیں تو مجھے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وبرک وسلم کے جو ارشادات عالیہ ہیں بعض تو اس میں اتنے کلیئر ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض انشادات عالیہ میں حکمتیں تو بے شمار ہوتی ہیں لیکن بظاہر ہماری عقلیں جو ہے وہ ان تک پہنچنے سے قاصر ہوتی ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ قربے قیامت تعداد عورتوں کی زیادہ ہوگی تو وہ ہو رہی ہے آج بھی آپ دیکھیں تو ریشو جو ہے وہ عورتوں کی زیادہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت کو فتنے سے تشبی دی گئی ہے یا عورت کو آزمائش یہ دوسرا کیا اس کو کہتے ہیں ناقص و ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا جو قوت فیصلہ ہے اس میں جذباتیت زیادہ رکھی ہے اور اس طرح کے کئی اور چیزوں میں اس کا جو ہے اس کو رونا جلدی آ جاتا ہے چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتی تو یہ قدرتی طور پر نیچرلی اس کے جسم میں اللہ تعالی نے اس طرح کا سلسلہ بنایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ایک یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ناقص الدین کیوں کہتے ہیں عورتوں کو ناقص العقل کیوں کہتے ہیں تو آپ نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں اب عورتوں کے ساتھ کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس سے ان کا دین نا کس رہ جاتا ہے ٹھیک ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ایسے حالات ہیں اس لیے پھر ان معاملات کی وجہ سے عورتوں کا جو ہے تھوڑا سا ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کہ عورتیں جو ہے وہ کوئی دینی معاملات میں ان کی خدمات کم ہے یا اس طرح کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرمائے اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرے آ کوئی اور بھائی مائک پر تشریف لانا چاہتے جوان بھائی آ جائیے آپ مائک پر تشریف لائیں تو مجھے جب ہوں تو پھر کسی اور کو آنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی تو السلام علیکم و رحمت اللہ یہ معذرت کے ساتھ ابھی ایک منٹ میں دیتا ہوں بھائی اپنا کیا ہے ایون شیون سے کیا لکھا بھائی یہ پہلے شرارت کیا نہ کرے نا اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ چھیڑا نہ کرے نہ کرنا ٹھیک ہے تو اگر چھیڑ لیا تو پھر برداشت بھی کرے تو اپنا رضوان بھائی یار خدا کے لیے مائک لے لیں اب تو مجھن اپنی ایک مہینے کی پی جو ہے وہ آپ کو بھیجیں گے تو آپ مائک لیں گے کل بھی آپ کا مائک ٹھیک نہیں تھا تو آج بھی ٹھیک نہیں ہے حد ہو گئی اور صبح صبح جناب آپ سارے والوں کو میں ایک بات بتاؤں بڑی ہسنے والی بات ہے تو یہ ہوا یہ کہ آج صبح میں ہمارے پاکستان میں آج صبح کا بکت تھا تو میں بھی آن لائن تھا اور رضوان بھائی اس وقت بھی اپنے مائع کی پریشانیاں بتا رہے تھے ایک کوئی بھائی تھے وہ ان کا لکھ مجھے یاد نہیں ہے تو وہ ان کو جناب وہ جانے لگے نا تو یہ کہہ رہے تھے کہ مائیک میرا کام نہیں کر رہا دہائی دے رہے تھے مائک کام نہ کرنے کی انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں آپ جس سپیکر سے بول رہے نا اس کو اس کی پین لگائیں مائک والی جگہ پہ بولیں اور یقین کریں انہوں نے ٹرائی بھی کیا بعد میں اس بات کو اور اس پر وہ کتنا ہنسے ہوئے جا کر یہ بات کا مسئلہ ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم بس یہ رضوان صاحب اصل میں دو چار دن رائے تھے جی کسائیری کر رہے تھے تو ابھی آئے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مطلب زیادہ محنتیں کریں گے ہم مائک پہ آئے بھائی مائک پہ بالکل نہ آئے آپ اب جائیں گھر جائیں آف لائن آ جائیں جا کر سو جائیں جن کو آپ بار بار کہتے ہیں مائک خراب ہے تو یہ خراب ہے ایسی بھائی وہ چیخے چار دیں جی اور کوئی خیال نہیں <laughs> اچھا جی خیرت مذاق ہے یہ کدی کدی سر کرس ٹی جانا چاہیں نا رضان جی حضرت یہ دجال جو ہے بعد میں شاید مسلمان ہو گئے تھے اگر میں غلط نہیں ہو رہا مسلم شریف کے ڈیس میں گئے دوسرا ہم ایک دن دجال کی نشانیاں بتا رہے تو عیسائی آتے ہیں شاید کا نام مجھے تمیم ہی ہے ان کے نام میں کوئی حضرت کیجیے گا یہ مسلم شریف ہیں کسی جگہ پہ تو آتے ہیں کہتے ہمارا جہاز ایک جگہ گھر ہو گیا پھر ہم کسی جنجیرے پہ جا لیں گے وہاں پر ایک عجیب الخلق ایک عجیب قسم کے مخلوق ایک جانور تھا وہ ہمیں کہتا ہے کہ اندر چلے جاؤ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اندر ایک آدمی ایک کانا آدمی مطلب جس کی ایک گاہک ہوتی ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں محمد رسول دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو جو شخص ان کی پیروی کرے گا وہ فلا پائے گا جو ان سے انکار کرے گا مطلب وہ اس کو نقصان پہنچ, وہ نقصان میں ہوگا تو پھر جب علیہ وسلم کو ف... ف... نش... بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب مراد کہ دجال جس دنیا میں کسی جزیرے پہ وہ زنجیروں میں قید ہے اور اس کو اتنا بھی پتا ہے اگرچہ دجال قرب قیامت میں دعویٰ بھی کرے گا کہ میں خدا ہوں خدائی کا دعوی کرے گا لیکن اس کے باوجود اس کو یہ پتا ہے کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ یہ نیناف کرے گا ان پہ عمل نہیں کرا اس کو نقصان ہوگا وہ جو میں جائے گا سمجھ نہیں آتی کہ پھر وہ خدائی دعویٰ کیوں کرے گئے ایک بار دوسری طرف کچھ سکالرز اور علماء کے اکثر بحث میں نے سنی تو کہتے ہیں کہ کوئی دجال کوئی آدمی نہیں ہوگا کوئی کوئی مخلوق نہیں ہوگی بلکہ ایک سسٹم کا نام بھی ہو سکتا ہے جیسا امریکہ ہے یا اس کا دنیا میں جو ایک سسٹم کیپیٹلزم وغیرہ وغیرہ کیپٹلزم یا وغیرہ، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے سچ کیا ہے سر دجال کی حقیقت اس کے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیکھئے بھائی یہ سسٹم سسٹم کچھ نہیں ہے دجال کے متعلق جیسے ہے نا کہ وہ آئے گا جائے گا چلے پھرے گا تو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو حدیث میں نشانیاں ہیں ٹھیک ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا وہ انسانوں کی طرح ہوگا بس ذرا قد کاٹ میں بڑا ہوگا تو گدے پر سوار ہوگا وہ تو سسٹم کہاں سے گدے پر سوار ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری نشانیاں تو ہے نا حدیث میں سسٹم سسٹم کچھ نہیں ہوگا وہ انسانوں کی طرح انسان ہی ہوگا اور وہ پھر آئے گا اور چکر لگائے گا ساری دنیا کا دار تمینی والی وہ نہیں میرے ذہن میں آپ کر رہے ہیں وعلیکم السلام رحمت اللہ توحید بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں تو وہ نہیں اپنا مجھے اپنا تو مجھے بھائی وہ میرے ذہن میں نہیں ہے مجھے یاد نہیں آ رہی اور ایک ہمارے روم میں کبھی کبھی ایک بھائی آتے ہیں قاسم کے نک سے تو وہ ان کے بیٹے کے نام پر لکھے ان کا اور انہوں نے اسپیشلی دعا کے واسطے بولا ہے سب بھائیوں سے کہ ان کا بیٹا پریشانی میں ہے پہلے جاب وغیرہ کا لیے بھی ٹرائی کر رہے تھے تو وہ نہیں مل سکی دعا تو ہم نے سب نے کی تھی اللہ تعالیٰ کی بس حکمت ہے اپنا یہ قاسم کے نیک سے جو بھی بھائی صاحب ہیں آپ کا نام مجھے پتہ نہیں ہے تو بہرحال سب بھائی بہنیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کا جو ایڈمیشن کا مسئلہ ہے وہ حل فرما دے اور دوسرا جو دعا اللہ کا آپ نے پوچھا ہے وہ مجھے نہیں پتا کسی ویب سائٹ پر اس کی کوئی ترتیب لکھی ہوئی مل سکتی ہے کہ نہیں تو آپ کسی دن فرصت سے تشریف لائیے گا تو میں انشاءاللہ یہاں روم میں ارض کر دوں گا تو پھر آپ اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا پھر اس کے حساب سے آپ بعد میں دعا کر لیا کیجیے اچھا اے سی اے میں ایڈمیشن کو مل گئے ہے تو چلیں مہران اللہ تعالیٰ کامیابی دے آمین آمین سمہ آمین تو جاب مل جائے گی بس یہ آزمائش ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ پاکی کن کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی تو آ جناب کوئی بندہ مائز پر تو اپنی اپنا تمجن بھائی آپ بات چیت جاری رکھیں رکھے ہانی بس آخرت کا امتحان جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ صاحب کو کامیاب کرے دنیاوی امتحان تو چلتے رہتے ہیں حضرت ایک سوال ہے ہمارے جا بہت قریبی رشتے دار اچھا آپ جب مائک پہ آئے رہے تو مائک پہ آ کے بتا دیجئے گا اتنا ٹیکسٹ کہاں پڑھا جاتا ہے آج میں مائک فری کر رہا ہوں مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں ذران کو نا. دوسرے بھائیوں کو ٹائم دے دیں السلام علیکم جی حضرت یہ ایک سر ان کا سوال ہے کہ حضرت ایک سوال ہے ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار نے ہم سے قرض کیا تھا تین سال پہلے قرض ہے نا اب ہمیں ضرورت ہے مگر ہم کیا ہے سہتے ہیں کہ وہ باقی ناراض انہیں بکیس ناراض انہیں قرض دے دیں کیوں وظیفہ وظیفہ بتا دیں مطلب یہ ہے مختصراً بات یہ کہ کوئی وہ ہے کوئی قرض وغیرہ ان کے کسی کے ذمہ ہے شاید وہ ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس کے متعلق اگر آپ ان کو کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں کہ وہ مطلب خود بخود ہی ان کو قرض وغیرہ دے دیں یہی ہے نا سوال آپ کا جیم سم آپ نے شاید یہ لکھا ہے پڑھ نہیں جا رہا آپ نے لکھا کیا ہے مطلب ان کا مقصد یہی ہے کیونکہ ایسا کیوں کہ وہ خود بخود ہو کر دیتی ہے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ اچھا بھائی آپ ایسا کریں کہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سونا ونا نماز یعنی گھر میں کچھ شخص لیٹ پڑتا ہو مرد و جماعت کے ساتھ پڑیں گے تو صحیح تلفظ کے ساتھ اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص صورتخلاص کُل اللہ عہد جو ہے اکتالیس مرتبہ پڑھیں تو امبلا کر گیارہ گیارہ مرتبہ درد پاک پڑھ لیں اور قرض حاصل کرنے کی نیت اپنا قرض واپس لینے کی نیت کر کے سو جائیں تو بس یہ جاری رکھیں زیادہ سے زیادہ اس عمل کی مدت اکتالیس دن ہے تو اس کے اندر اندر انشاءاللہ شاء امید ہے کہ وہ قرض واپس کر دیں گے یا اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر آپ کو سنا دیں گے انشاءاللہ شاء جی آ کوئی میں اکبر کوئی اور بھائی آنا چاہتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ پردہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم شرح کا شوہر منع بھی کرے تو عورت کو پردہ کرنا چاہیے تو جس نے مدنی برقعہ کی نیت کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ برقعہ پھیلے اس میں شوہر کی نیت کی ضرورت نہیں ہے شوہر اگر روکے گا تو سخت گناگار ہوگا عورت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوا ملے گا عورت نے ایسے کاموں میں شوہر کی فرم برداری کرنی ہے جو شرح کے مطابق ہوں جو شرح کے خلاف ہوں اس میں کوئی فرمرداری کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کا حکم پہلے ہے شوہر کا حکم بعد میں السلام علیکم و اللہ مائک فری جی کو بھائی مائف السلام علیکم دفن کے بعد قبر پر اذان دینا کیا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے بہت اچھا اچھا کام ہے اور اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے قبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کے الفاظ کہنا تو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جہاں اذان پڑی جاتی ہے وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو قبر میں کیونکہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے تو شیطان بھی آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے وہاں جان پڑی جاتی ہے تاکہ مردے کے پاس سے شیطان دور ہو جائے اور اس کو سوالوں کا جواب دینے میں سہولت رہے اور دوسرا جو ہے یہ کہ یہ بھی ریسفاخیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اطف الحری بالتکبیر آگ کو بجھاؤ اللہ اکبر کہہ کہ کے اللہ کا نام لے کر آگ کو بجاؤ تو پھر وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا تو قبر میں آگ بھی نہیں لگے گی آگ سے بھی وہ بندہ محفوظ رہے گا تو یہ بہت اچھا عمل ہے سواو والا عمل ہے تو یہ کرنا چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے میت کا بہت بھلا ہوتا ہے حضرت روحانی طاقت کس کو کہتے ہیں جی اپنا قاسم بھائی آپ ابو قاسم کے ابو کہوں تو کیسا عجیب سا لگے گا کیونکہ نکاح اپنے اپنے صاحب کے نام پر بنایا ہوا ہے اور اپنا نام آپ نے بتایا ابو قاسم ایسا علی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیس نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو لیکن میرے کنیت پر کوئی کنیت نہ رکھے تو ابو القاسم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بنیت ہے تو اس لیے کوئی ابو القاسم تو ہو ہی نہیں سکتا تو البتہ آپ بھائی صاحب اپنا نام اگر آپ بتا دیں تو ہم آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر لیا کریں کیسا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کو قاسم صاحب کہیں اور آپ وہ آپ کے بیٹے ہیں اچھا تو روحانی طاقت جو ہوتی ہے جاوید بھائی چلیں ٹھیک ہے جناب تو بات یہ ہے جاوید بھائی کے روحانی طاقت جو ہوتی ہے اس کو اب لفظوں میں بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ احساس کا نام ہوتا ہے اور احساسات جو ہوتے ہیں یہ لفظوں کا روپ نہیں ڈھار سکتے تو یہ وہ احساس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور اس میں بندے کی پاکیزگی، تہارت اچھی نیت خلوص قلب کی صفائی یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر ایک خاص روحانی طاقت آ جاتی ہے پھر درجے اس کے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ مقامی ولایت تک بندہ پہنچتا ہے جو نیکوکار ہوتا ہے اس کو روحانی طاقت کہتے ہیں جو بندے کو اللہ پاک کی طرف سے امداد ملتی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور پی ایم کا سوال ہے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلم کا جو دیدار ہوتا ہے نا خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان ہر شکل بنا کر آ سکتا ہے لیکن میری صورت میں شیطان کسی کے پاس نہیں آ سکتا یعنی کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے تو اس کی کنفرمیشن کی تین صورتیں ہوتی ہیں کہ کیسے کنفرم ہوگا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ایک صورت تو یہ ہوگی کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرما دیں گے کہ میں تیرا رسول ہوں تیرا نبی ہوں دوسری صورت یہ ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کا کوئی غلام ہوگا کوئی آپ کا خادم ہوگا جو تعارف کروائے جی میں ایک منٹ رضبان میں کرتا ہوں بات اب بھی کہتے ہیں کہ شیطان آپ کی شیر میں نہیں آ سکتا لیکن شیطان آ کر جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں جی یہ تو مبیوں کی بکواس ہے نا میں ارض کرا شری مسئلہ تو اس کی روشنی میں تھوڑی میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں تو رسول پاک سلم اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرا عانی فلم فقد رحق جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا یہاں حق کا ترجمہ یہ کریں گے اور ان شیطان لائے تمخان البی کہ بے شک شیطان جاؤ میری صورت میں نہیں آ سکتا تو اچھا میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ کوئی آپ کا غلام ہوگا جو یہ بات بتائے گا کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں القاع کر دیا جاتا ہے الحام ہو جاتا ہے یا کچھ چیز ڈال دی جاتی ہے بندے کے دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہی ہے اگر کسی غلط عقیدے والے بندے کو ایسا خواب آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت بندے کو نصیب ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے ایک شخص نے پوچھا تھا اس بارے میں کہ میں جب وہابی تھا تو مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی تو اب چونکہ ہم تو وہابیوں والا جو عقیدہ ہے اس کے سخت خلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں نوز بلّہ سننا نوز بلّہ کے شیطان آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں نبیوں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا ہاں اس کی جو صحیح تعبیر خواب کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی کسی بدعقیدہ کے خواب میں تشریف لا سکتے ہیں اور بعض اوقات کسی کو زجر و توبیخ کرنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لا سکتے ہیں تو یہ صورت ہوگی اور میں نے اس صاحب کو یہی بتایا تھا کہ اگر آپ نے ان دنوں میں خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو اس راستے سے ہٹا کر ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بلا رہے ہیں صحیح راستے کی طرف اور جیسا کہ ہوا بھی کہ وہ بندہ بعد میں اہل سنت میں آ گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ یقیدہ یہ مسلق پسند ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اگر اس عقیدے کو پسند فرماتے ہوتے تو پھر اس کے متعلق سرکار واضح طور پر فرماتے کہ تیرا یہ عقیدہ مجھے پسند ہے تیرا اس میں رہنا مجھے پسند ہے اور سرکار پھر اس کو اس پر استقامت بھی دیتے تو جبکہ ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی منشا اور چاہت یہ تھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ اہل سنت بندے اور اس, کی اس کا سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض بندے جو ہیں نا وہ سادہ مزاج ہوتے ہیں دل کے صاف ہوتے ہیں وہ دل جو ہوتا ان کا وہ کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے تو ان پر ماحول کا اثر ہو جاتا ہے ماحول کا رنگ چڑھ جاتا ہے جدھر کو کوئی کھینچ لے تو وہ بیچارہ اصل میں دل کا اچھا تھا تو دل کا دل صاف تھا اس کا تو وہ نا بس بد مذہبوں کی صوبت جو ہے اس کی وجہ سے ان پر اس طرح کا رنگ چڑھا لیکن چونکہ اس کی قسمت میں یہ سمجھتا میری جاتی رہ کہ اس کی قسمت میں گمراہ ہونا نہیں لکھا تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے یہ کرم فرما کر اپنے دیدار کی لذت اس کو تھوڑی نصیب کر دی کہ اب اس مسلک میں جائے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے یہ تو خواب کی بات ہے وہ جب کرم فرمانے پہ آتے ہیں تو پچہتر پچہتر مرتبہ جاگتی آنکھوں سے بھی کرم فرما دیتے ہیں اور یہ چیزیں تو اسی کو نصیب ہوں گی جو اس عقیدے کو بھی تسلیم کرے گا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی حیات ہیں سرکار زندہ ہیں تو تو ہی تشریف لاتے ہیں نا نوزب اللہ سما نوزب اللہ اگر مر کر مٹی میں ہی مل گئی تو پھر سرکار تشریف کیسے لائیں گے تو اس لیے میرے خیال میں رضوان بھائی وہ جو بھائی ہے نا ان کو تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم کر لیں تو امید ہے کہ جو غلط فہمیاں یا اس طرح کی کوئی کنفیوژ کنفیوژن جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کچھ بعض لوگ تو مجھے بڑی امید ہے صبح بھی کچھ لوگ اپنا ہمارے بھائی نے ذرا جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں جی ایسا تو ایسے جانے دیں جی جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کا یہ وہابیوں کی مکاریوں کا اس کو پتہ نہیں ہے تو بس وہ ان کا ظاہری ٹیپ ٹاپ دے کر ہولیا دیکھ کر یا ان کی باتوں میں آ کر نا بیچارا پھنس گیا تو مجھے بڑی امید ہے کہ ہم صدقے دل کے ساتھ کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں تو آپ جو ہے نا جو میں نے آپ کو کام کہا ہے اس پر تھوڑا ورک کریں تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ مجھے بہت امید ہے اللہ پاک کے دربار سے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ مراحل حق کی طرف لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا اور یہ جٹکے بیچ میں ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہو جس کی ازمائش میں اس کو ڈال دیا گیا تو بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازمائشوں جو سب سب کو ازمائشوں سے محفوظ رکھے کہ ہم ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں اور وہ اپنے کرم سے صبح کتنے بجے آن لائن اپنا جاوید بھائی میں صبح کا اصل میں پکا ٹائم نہیں ہے کیونکہ صبح میں چلا جاتا ہوں جلدی آج کل کچھ مصروفیت کم تھی تو صبح فجر کی پاکستان میں فجر کی نماز کے بعد تقریباً چھ ساڑھے چھ بجے کے قریب میں آ جاتا ہوں تو آپ اگر یو کے میں ہیں تو اس وقت میرے خیال رات کے کتنے بجے ہوں گے بارا گیارہ بارہ بجے ہوں گے میرے خیال میں تو اس وقت اگر آپ ٹائم ہو تو تشریف لیا کریں یہ ہمارے بھائی آتے رہتے ہیں تو جب تمجن بھائی آئے ہیں تو صبح کو بھی رونق ہو جاتی ہے ورنہ کبھی رضوان بھائی ہوتے تھے تو رونق ہوتی تھی تو نہیں تو صبح کو لوگ جو ہے وہ یو کے والے بھی سو جاتے ہیں اور کینیڈا والے جب وغیرہ حاضر ہوتے ہیں پھر اس وقت رونق کم ہوتی ہے تو آپ تشریف شریف لایا کریں ویسے بھی اپنا جوید بھائی یہ دنیا کے کام دھندے تو چلتے رہیں گے تو روحانی برکت لینے کے لیے جو ہے نا وہ روحانی سکون آپ دیکھیں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے بیان کا کمال ہے یا یہاں جناب ہمارے اندر کوئی فنکاری ہے لیکن یہ اللہ رسول کے کلام پاک کی برکت ہے کہ آپ یہاں آ کر ایک سکون محسوس کرتے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو بس وہ سکون لینے کے لیے نا آپ آ جایا کریں ہارٹ کے اپریشن میں م... لگاتا ہے کیا یہ صحیح ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کی جو اجزاء ترکیبی جن کو ہم کہتے ہیں یہ آپ جو بتا رہے ہیں بایوسینتھیک جو ہے وال تو یہ کس چیز کا بنتا ہے کیا اس میں ڈالا جاتا ہے یہ کہاں سے نکالتے ہیں اس کی تھوڑی چونکہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں گا کہ وہ, وہ ہے کیا چیز تو آ کوئی بھائی مائک پر تشریف لے آئے تو مجن بھائی آپ ہی آ جائیں آپ غصہ کر گئے میرے خیال میں اور دیکھیں ٹیکسٹ میں بھی غائب ہو گئے ہیں پتہ نہیں دوسروں کو بڑی جناب نصیحت کرتے ہیں جی یہ اب سسٹم آپ کو میں جی مجھے میل کر دیجیے گا اپنا وسیم بھائی رزوی فائیو تھری تھری جی میل میرا یہی والا جو ہے بس جی میل میں میرا جو ہے نا ایڈریس ہے تو اس پر آپ مجھے ڈیٹیل سے میل کر دیں پھر انشاء اللہ اس کے بارے میں میں دوسروں کو بڑی نیسیحتیں کرتے ہیں دیکھیں جی کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور سسٹم آن کرتے ہیں اور خود جناب پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں اچھا چہل کاف کا چلہ کاٹ اچھا یہ اپنا ممی بھائی آپ کو بھی اب پتا چل گیا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت گزار لیا ہے تو اب چہل کاف کی بڑی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اور مزید سمجھ انشاءاللہ شاء آپ کو آ جائے گی ہاں جی بالکل تو آ جائیں جناب میں جناب جو پاکستان کو بھائی آ رہے ہیں تو آ جائیں آج کل جناب گنے کا موسم ہے گڑ کا موسم ہے اور جناب ساگ کا موسم ہے تو سب کو کھلی دعوت ہے دعوت عام ہے سانی بھائی نے بڑی زبردست انٹری ماری ہے میں انڈیا سے ہوں اچھا جناب آپ انڈیا سے ہیں تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ یہاں پاکستان کے ہوتے اور آنے والے بھی ہوتے آج کل کے دنوں میں تو کیا ہی بات ہی؟ چلی کے نام پر بھی جاگئے <laughs> دینی سے میرے سر میں درد ہے جب سے تمجن مجھے ملنے آئے <laughs> وعلیکم السلام سانی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو جناب یہ رضوان بھائی ایف صاحب بھی آ گئے واہ جی وار اللہ <laughs> تو مطلب میں یہ دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ اب اوپن دعوت ہے جو جو بندہ ان دنوں میں پاکستان آئے گا وہ مستفید ہو سکتا ہے تو جناب آپ آئیں گنے کی دعوت کی اور گڑ کی دعوت اور ساگ کی دعوت ساگ میں جناب مکھن شکن ڈال کے بڑا ماحول ہوتا ہے تو جناب وہ دعوت عام ہے جب تک یہ چیزیں دستیاب ہیں جناب آپ کھائیں وہاں کے رضوان بھائی اب برگر کھا لیے پیزے کھا لیے اور جناب ان میں کوئی مزہ ہے جناب ہماری جو دیسی چیزیں ہیں کہ ان کی کیا بات ہے ٹھیک ہے جناب آ جائیں تو مجل بھائی السلام علیکم و اللہ علیکم